ڑے نہیں ہو سکتا اور سڈے تو دور ہی رہے گا اے اے پیڑ قدم گار بوہے رکھیا سی پتھر چکیا وے اس قدم نو کٹ ماریا وے جہا قدم مولا تالا دی مرضی دے خلاف اٹھ گیا وے اے قدم ہی نہ رہے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 सिवा रब तो कुछ नहीं दिस नहीं। क्यों इस वास्ते हकीकत रब तो, है तो सिवा है ही कख नहीं गुरह तो सिवा हकीकत कोई शय नहीं सुनो सिवा त होवे जे कोई शय अपना वजूद आप रखनी होवे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 توجو نہیں <تصفيق> میرے پاک محبوب نے فرمایا لو, لو کن تو مت رن خلیلن لت خلط اگر میں کسی خلیل بنا تو ابو بکر نو خلیل بنا خلیل خلت خلت مان ایسی محبت جڑی دل دان کر ج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 لے لیا گوپا پچھو پیچھے ٹکتا من سے رانی کرنا جی مرضی پاؤ آپ تین جو خوش کرنا پر رانی جو کرنا خوب جو ہے آسان تھی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 بھائی کپڑے اندر دا بزرگ فرما بے کپڑے چاہیے دل دنیا, دا دنیا داری دنیاداری کا مچلہ بڑے پھر اپنے آپ ٹاس پاس بال رکھے تاکہ باہر بھی دنیا کے اندر بھی جے مولا علی وگو دل ساف ہو جاوے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 کر کے گو پر منٹ جی ویری جانے گوبر منٹ ترا بلے بلے ہوے ہو اپنی بلے بلے مل سکتی, مل سکتی مل مل اپنی بلے بلے نہ مولا دی دی بلے بلے بچارا سڑیا نا وہ میاں صاحبانیاں ربان دا او اللہ بندہ بناو ساجزہ نہ بنا بنا سا نہ بنا کی مطلب بندہ بنا بندہ جڑا نا رب دا بندہ وہ آتا سونے تیری تیری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 تو مساحب پورا کر کے میرے کو پورے پورے مساحب سے پہلو قائم ہوئی دی دین ادھر جو شروع ہے ہاں اپنا فرض بھرا استعمال کرنا توجہ بول سبحان اللہ جیدیا جیدیا بول سبحلہ مدتان اللہ دیا نا فرمانیا تو پرہیز کرے کی مطلب ہوں حرام مکرو تحریمہ مکرو تنسیح یہ رب دیا نا فرمانیاں آسا ادھر بچے مکرو تنسیح تو بھی بچے مطلب حرام تو بھی بچے مکرو تحریمہ تو بھی بچے لگا آئے پھر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 اللہ یاد رکھو دوسرے پاسے ایک چھوٹی برائی تو بچنا رکھو رب چھوٹی برائی تو بچنا زیادہ پسند توجہ نہیں فرمائی آپ تو الٹ سمجھنے آپ تو سمجھنے رب نی فرمانیاں نہ ہونا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 الٹ شریعت الٹ ایک شریت آئی سی نبی سیت لمبا مدرسے مچوں. ایک شریت آئی ہے برس میں مدرسے نبی شریت والی برائیاں اج نکیاں سمجھیا جبی سریت والی نیوںیا اج بائی سمجھیا جنیاں برس نے مدرسے نو برائی تو برائی نو نیکی بنا چڑیا اچھا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 ح تک بڑھےپا تینو مینو اپنے بڑھےپے دے اندر آ آن کے صرف باڑ دی ہوش ہوں بزرگوں پوری پورے بسا چھوٹے ہر وقت مولا دا اعلان ایلان جاری اللہ ملا نے بنا تات بھی ہے مارسی بھی ہے ہوئے ہوئے ہوئے. اس حد تک گنا بچنے والے میرے نال اپنے پترا نو بھیجن لگے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 دل کی کایا پلٹ چڑھ دماندار دسو پچھلے میں نو کسے بندے فون منیر صاحب میرا بےلی لکھو کیا دا میں اسے علی پور شریف بیٹھوں اس میں فون کیا اب ہی مسلمان ہوئے ہیں لفت آتا کوئی ان تقریر کی آخر اب ہی مسلمان ہوئے